مالک یا سہدیا رسو بلہ والا عالکا و سہاب یا سیدھی بلام تو سلام مالک یا سید آیا کا من محضر حضرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد احمد یار شمسی صاحب اور بانی محفل احاظہ جناب مولانا محمد قاسم صاحب دیگر سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم اج روحانی محفل بسنسلا ذکر شہدا کربلا السلام انعقاد پذیر ہے ناچیز وعدے کے مطابق حاضر ہوا جمعہ مبارک سی جمعہ مبارک تو بھی خطاب ہوا کل فقیر نے گوجرہ منڈی پہنچنا ہے سفر بھی کافی ہے پرسوں پھر بیگم کوٹ میں مولانا قاسم صاحب واعدہ کرکا اس واعدے دفاع واسطے حاضر ہوا ہاں ورنا جمع ال مبارک والے دن ایک خطاب کافی ہندہ ہے اگوں سہت نہیں برداشت کرتی اس تو زیادہ بارہ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین صدقہ کربلا کے شہیدان کا بندہ نہ نو اپنی روحانی قوت عطا فرماوے ندی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم متیم دی خدمت کر کے تو بندہ ناچیز اپنی بخشش کا کوئی سامان اکٹھا کر لوان گرامی بندہ ناچیز تے سامنے مختصر وقت دے اندر سمام علی مقام سلام اللہ ہتا آ دے تعلیمات آپ دی تعلیمات مقدسہ چاند پہلو جناب دے سامنے رکھے گا اللہ میری شرے صدر فرماوے زن گرامی یاد رکھو حضرت آدم علیہ السلام اور شیتان لخلیق تو بعد حق و باطل کا مقابلہ اور زور آزمائی شروع ہے اور اے اللہ تعالی دی حکمت کے مطابق قائم رہنے حق و باطل وجود آ چکے ہیں ہن نے چند یا تے حق باطل دو دونوں ختم کر دیتا جائے یہ ناممکن ہے حق باطل دونیں ختم نہیں ہو سکتے دوسری صورت ہے نو مکایا جائے حق نو نکا جائے باطل رہ جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا حق موک سکتا ہی نہیں اے کیوں؟ حاک کان دے انہوں نے جڑا ثابت تے برقرار ہوگا جڑا ثابت برقرار ہوگی ان کو حق تے اللہ تعالیٰ کا نام مبارک رب نئی مکا سا بڑا جب رب کو کوئی نہیں مکا سکتا تو رب کے حق کوئی مٹا سکتا لاکھ سپر پاور جو مرضی ہو جائے کسیت ہی نہیں میں لکھ دینا کہ حق کد مٹ سک نہیں باطل دبنے والے اے نہیں ہم باطل سے دبنے والے اے اسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا سانو کوئی اپنیاں تریخا بھولتے نہیں گئی نا الدین ایوبی ساڈے بچ ہوئے اللہ محمود غز نبی رحمت اللہ سارے اندر ہی ہوئے ہیں ساری تو تاریخ ہی بڑی سنہری ہے ساری تاریخ بڑی سنہری گو اڑے پیڑے ایتھے تے شہادتاں تے بہادریاں تے قربانیاں دیا سفا لگی پی تو حق نہیں ختم ہو سکتا اور تیسری باطل ختم ہو جائے وہ بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے قرآن مجید مثال فرمائی فرمایا ہکل جی میں, میں بارش دینا تے تو پانی رڑ کے آس پانی دے چگ بنی ہوتی ما نارا تقبیر ماشاء اللہ میرے برادر مکرم استاد محمد خادم حسین صاحب رضوی تشریف لے آئے نے شکر گزار ہوں میں جناب نظرا نوازی فرمائیے تو غور فرمانا جناب اللہ بہادر الاس شریک نے قرآن حکیم دے اندر مثال دیتی ہے مثال سن کے تے یقین اپنے اندر بہ لیں اللہ فرماؤں میں جب بارش دینا پانی وایا اس پانی دے چگ بنی ہوتی چگ تو بعد دیہڑ لنگ جائے دو لگ جان دس لگ جان اخیر جگ فرمایا مکھی میں پھر علاقے نو سیراب کرتا رہا فصلہ اگا وا تو پانی کا فیض میں پھر بڑی دیر تک قائم رکھنا وا اے اللہ سونے نے قرآن مجی مثال دے کے حق باطل دا مسئلہ سمجھایا اللہ سونا فرما اے مثال جے حق تے باطل اتو چک تے ہک تھلے پانی اے سارے رب کے سچے قرآن نے مثال دتی فرمایا ہک اے کی پانی جگ کی پرانی مسال ہونے تو چگ واگ بہ جائے گا کہ نہیں بنتی جناب روپ شوپی ہوں پر انہوں بیچریا بھی دیکھا کرویا اٹھنا نہ دیکھا کرونی کا ایجی باچل جا یہ پاوے جنہ امریکی اروج ہوگی یہ موتر کی جگ واگ ہی بہ جانا اصل وچلا راج ہو اللہ سولہ یزید نو پیدا ہی اس واسطے کردہ تاکہ حسین کی شانت نکھر جائے نہیں تو کیوں دشمن آپ اپنے دشمنوں کیوں بنا اللہ دے بندے وہ کیوں بنا انہیں بنایا اس واسطے بھی کہ وہ نو عروج دشمن ہے اصل راج دے مقابلے چمرود نہ ہوبراہیم کی شان کا پتا کیون لگے گا نمرود کوئی ہوا بنا سٹے تو میرا ابراہیم چیخے نہیں تھر سکنا جی کوئی کنجر سٹنے والی نہ ہو گل نہیں سمجھے جے کوئی بائیمان سٹنے والا نہ تو پھر شان ابراہیمی کا پتا کیوں لگے اقبال فرما نے ت اس زمانے دے نمرودا نیبرو, تو گھبرا نہیں یہاں کے فائدہ تو تین ملنی کیوں گھبرانا نمرودا بھی بڑے بڑے پائے پی جی. باہر صورت اللہ سونا فرماؤں کدال کل نبی اللہ فرما ہے اسان آپ ہی بنا دے دشمن اسا آپ ہی بنا نیا. نبیاں دشمن اللہ فرما ہے اللہ سونا بناون والا ہوئے تے دشمن ہونا چاہیے مقابلے آئے جنوب اللہ نے بنایا ہے اصا یہ قبول کر لیا ہے دشمن سارے مقابلے آئے پھر وہ وقت آ اللہ فرما ہے جنوب میں بنایا ہے یہ تٹا دے ور بندیا اللہ شری ح دون راطل نہیں مٹ سک کلا حق مٹ سکتا ہے نہ کلا باطل مٹ ستا ہے ہن چوتھی تے حق بھی رہنا ہے تے باطل بھی رہنا ہے لیکن یہاں رلا کے نہیں رکھنا اے میرے مولا حسین نے کربلا دے میدان نے سبق پڑھایا ہے کہ ہک دے باطل کدی رلایا جے نہیں والا تل بے سل ہک بل باطل اللہ فرما حق ناطل دلایا نا جی مثال دینا جٹکی جی پشاب نلایا نا جی پشاب دل جائے تو دھد داطل قبول ہے حق میرے رل جائے مگر حق قبول نہیں باطل میرے رل جائے اقبال فرما نے باتل دو پسند ہے حق لا شریک ہے باطل دو پسند ہے حق لا شریک ہے باطل پسند ہے حق شریک ہے شرکت میاں حق باطل نہ کر قبول نبول <تصفح> بھاگل سڑ جائے تے اللہ کی مہربانی چون منے آوں من ہی دنیا تو ٹر جانا ان شاء اللہ جی گل سمجھا جی ہاں एक का नारा मारोगे तो ते तीन बच्च नहीं आते तहकीक मारोगे तो चारे ही आ जागे तसा वो ना ना बनो दूसरिया नकल ना उतारिया करो तुचारे होंगे जे नकली लोग सिर्फ नकल उतारनी आती इस वास्ते नकल किसी भी ना उतार करो अपने किले तयम रही गल समझ आई कि नहीं आई इस वास्ते हम समझना दौरान ला गया बंदा मर पाया करना اللہ واحد اللہ شریک مولا حق دے باطل کی ملاوٹ قبول اس جہان دے اندر حق بھی ضرور رہنا ہے باطل بھی ضرور رہنا ہے باطل والے مولوی بھی آؤ حق والے مولوی بھی آ باطل والے جناب جی ہاں باطل والی تعلیم بھی ہونی ہے ہک والی تعلیم بھی آنی ہے بادل والی سیاست بھی ہونی ہے حق والی سیاست بھی ہونی ہے باطل والے حاکم بھی ہونگے حق والے حاکم بھی ہونگے گے ہی باطل والا قانون بھی گا حق والا قانون بھی ہوگا یہاں سارا رلا نہیں نہیں میرا حرسین سبج پر آ گیا ہے سر پا میں چڑھ جا میں کدی حق داطل رلنا قبول نہ کرکن تے باطل جی وکرا رکھا جی اللہ بندہ یاد رکھ لک داطل رلا منافک ہوں انہوں اج کی زبان لبرل ہے کیا کی آخیا جا لرل جان ہے لبرل لبرل جڑا ہوگا اندر دنافک سارا آخلا ہو جی کوئی لگا لگا ہی ہوئے وہ تے لبرل تو اسلامی آتے منافق اسلام کا نام ہے پھر مزہ نہیں آیا ڈٹ کے بولو نا اسلام کی نے جا آکھے سارے چنگے نے کسے نوں نہیں کو نہیں کچھ آخنا چاہیے آؤ بے مانو یاد حسین منا چھوڑ دو یا ہر کسی کو اچھا کہنا چھوڑ دو ایمان نار دس جی مذہب لوگے بھی ہر کسی جتھے کو لگا ٹھیک لگا تو مر امام حسین تے غلط بن گا یزید گلت سمجھا پہ ہے نا مقابلے میں بولو تو صحیح نہ ایماندار دس جڑا یزید بھی آخے ٹھیک ہے وہ بڑا واٹا یزید ہوا کہ نہ ہوا جہرا یرید نو بھی آ ٹھیک حسین بھی آخے ٹھیک, نو, بھی آخے ٹھیک، نو آخے ٹھیک موسا کلیم آخے ٹھیک ابو جال نو بھی آخے ٹھیک کملی والے نو بھی آخے ٹھیک یہاں تک لہنتی بندہ جگ نہیں مومن وہی ہوگا جا برتن میں برتن آخے ہک نق آے سچ نچ آکھے جھوٹ نوٹ نو, نو, نو جاڑ کی کوشش کرے گا وہ باطل پر پر منافع تو ہو سکتا ہے اس کا مومن ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہاں توجہ رکھنا میرے مولا حسین تو حسین ہی غلام نئے گل گوارا نہیں हक बादल हक की तालीम बादल की तालीम व हक की दी तहजीब वरी बादल दी तहजीब वरी हक का कानून वखरा बादल का कानून वखरा हक नलावन वाले भी पाक चाहिए ने حق دے چلن والے مولا تو جو رکھنا ہوں یزید دے اندر پلیتیاں سن مولا حسین نے گوارا نہیں کیتا ایتے حق باطل رل جاوے گا ہوئے پلیت چلاو خدا دا پاپ قرآن قانون <تصفح> قرآن دا چلاوے آپ پلیت ہوے آپ جرم کرنے والا قرآن پہ عمل نہ کرے تو ادھر قرآن چلا والا ہوے مولا حسین سرکار یہ گھر گوارا ہوئے نہیں اسے تے قربانی ماہ حسین سرکار نے دتی ہے وہ خدا دیا بنتے ہیں لیڈر نے جاریاں گھر کٹے گھوٹی کھڑے لے گی سمجھ لگی تھی جب دعا منگتے ہیں تے دعا بھی قبول ہوں بڑی قبول ہوں قبول ہوں یہ منگتے ہیں کچھ تو دلا دن ہے کچھ گل سمجھ آئی کہ نہیں دعا بھی الٹی سنی پی ہے امداد بھی جی کسی بھی کریں گا تو کرتے حمایت نے تو اگلا بڑا کر کو جانا وہ میں سڑیا اج بھی جلوس نکلتے رہے وہ میں ایک مسال دینا رجٹکی کی مثال دے کے اگے چلے آندار نے پکڑیا ایک بندہ تھڑدار نے ایک بندہ پڑ لیا تو وہ پہ گیا پیچھوں تیرے وغیرہ پڑا گیا چڑاوا واسطے گل سمجھنا تھڑدار کہہ لگا سندار نے انہوں منجی پہ بایا سی کہ تھے بہت بھائی کہ تینوں پتا ہی میرا برا ہے تو پھر فری جا ان سر منشی کو آخیا پرچا کٹ کے لتڑ پنج مار کے اندر باہ دیا گیا اسا چڑاو واسے تو روک کیا پاؤنڈا ہے رو پا کے فارے ہوئے کہ بھائی وہی حوالات پہنچ گیا گل سمجھا جگہ हम जो भाई होड़ गए तो वे भाई साहब बहर निकलेगा तो अगो एक होर बंदा पावे उस पुछा भी किलिया भाई मेरा अंदर एक यार मेरा बेली अंदर होया तो मैं गया तो जा रहा सुनावन हो सके गल ही कोई मैं अपना अंदर कराई होना यह तो झट लगता है मैं नहीं दसता एक तो गल ही कोई सड़केत हक बाथल को मिलाने वालू से میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں ذرا کو سمجھ لینا دشمن سر افغانستان سے کڑو پتے ان مار بار بمب کر داری آئی ہے عراق بھی عراق کرتی ہے فریاد عراق اللہ گل نہیں کوئی نہیں افغانستان نہیں بچائی جی افغانستان بچ گیا ہے جلوس کھ کے بچا لے کے سارے ہاتھوں میں لگتے ہاتھ ہونے کام کر لیسم کر کے آنا یہاں لوگوں نے حق باچل رلایا یہ جتے قدم رکھتے ہیں یہاں کا قدم ہی ملوس ہوں گا باہر قدم اس بندے کا ہوگا جو دا گنج بخش جیسا صرف حق کا حامی ہے جنہیں بابا فرید ور ورگیاں حق نہیں تھڑا مارا ہے باطل دا کڑا نہیں کٹیا گرا تو جو فرمان لا دیا بندے اور خدا کی قسم کر گیا نہ میرے مولا حسین نے سبق دسے ہے وہ سر میرا نیڑے کے جا رہا ہے میں یہ تسلیم نہیں کیتا میں تنوع دس کے جا رہا جے کبھی حق باطل والے نو تسلیم نہ کرے کبھی حاکم نہ منیا دے کبھی حق نے باطل نو نہ رلایا دے توجہ رکھنا میرے مولا حسین سرکار نے سبق دربلا دے میدان دن اور دوجا سبک مولا ہک والے بھا تھوڑے ہوسان یہ دی زیادہ ووٹ کے دے چوکھے نے بہتر تن کھلوتے ہو جایا جی ایماندار دس جی آ جائیے اس گنتی کے اتنے ایک پاسے پہ اٹھارہ ہزار کھلوتے نے ایک پاسے हरिया कौन आइए गिणती गिणती आईए तो मुड़ कौन जितना ही जितना है ना तो फिर तो हुसैन पाक भी छुट्टी कराई बैठे हुसैन पाक ने दसिया हक भावे थोड़ा होेर खुदा का भी खलोता होगा ना हाय چڑتی ہے جب فقر کی شان پہ تیرے خودی چڑتی ہے جب فقر کی سان پہ تیرے خودی چڑتی ہے جب فقر کی سان پہ سپاہ اقبال فرما دے فقیر ہو بے نا فکیر ہوا فوج کے برابر معلوم ہوا ویخو مسلم میں سوال کرنا جھوٹے خدا بہتے نے کہ سچا سد کے جاؤ اس قوم کو ہائے ہائے ہائے ہائے ہمیشہ اس قوم گے. اللہ اللہ دی ماتھی وجی رہی ہے ہر شاید دو روی بنا کھڑے ہوں پتر تے ادھے بٹیر ادے کھوٹے تے ادھے کھوڑے رڑا کے بچلی کچری جنس باطل والا تیار کر د حق باطل کو ملایا جائے تو خطری جلد سے تیار ہوتی ہے اگر اکیلا حق والا رہے تو مولا حسین تیار ہوتا ہے <تصفيق> <تصفيق> توجہ رکھنا رہا میرے پیا کرنا ہوں؟ میرے مولا حسین سرکار نے تعلیم دیتی کربلا دے میدان درد میں آخیا گیا شہادت بیان کرے آجے مگر یاد رکھنا میرا مذہب کچھ اور ہے شہادت بیان کرنی یہ نکئی ماہر سال سکار نہ ہو گیا فلان ہوا کربلا کے میدان میں اترو تی وگاہ لینا اترو وگا منگے وگاہ لے یہ چھت کا جت گم تیرے چڑھ جاتا ہے اتوں جدو باہر نکلنا یہ غم تیر پیروں میں آ جا پھر حسین پاک تین یاد نہیں رہتے حسین پاک بھر گئے ہی درد جانا رہا گمے حسین جانا رہا تین دینا جی ہمیشہ وہ گم بیٹھ گیا تینوں مولا حسین بھی ہمیشہ یاد رہے یہ غم تو بڑے بڑے دیں گے کن سے ہاتھ رکھ کے मैं अगले दिन जिला विहारी तकरीर से गया उथे मौली ट्या के आखिर बढ़िया बकरा मर जा गई फिर उन्हें तू प्या मैं उस मौली के झुगे ना मैं देखिया झुगे नजर पाई ना धी भी बार ते भी बार मैं पूछा मौली के पुत्र धी की पे बनते हैं आखिर तरकी आफ्ता पे बनते मैं क्या उदू मौल दा भी अथरू कटा है उधरू बईमान बड़े थड़े وہ لوگ گمے حسین سر ہوں گل گلور سمجھنا ایمان دسنا مولا حسین سرکار نو اپنی ذات پیاری سی یا ہزور کا دی پیارا سچ بولے اج اپنا پتر دن پیارا سی یان پیارا سر ایشا بشے اپنی عزت پیاری سین پیارا سی کیوں اگر یہ چیزاں پیاریاں ہوں دن روڑ چھٹ دے اینا نو بچا لیں دے تے مولا حسین کہڑی شاہ بچائیے ذرا بولو چاہ مولا حسین نے دین بچا کے دس دتا ہے او میرے نانے بھی امت نو ایک شاہ کا غم نہیں نا مینو اشغر دے شہید کراؤ لگا ہے اکبر لگا ہے نہ محمد دٹاو کا کم لگا ہے نہ مینو مدینے چھن دا غم لگا ہے مینو گم لگا ہے کہ سونے نانے پاک دے دی سونے نانے پاک دے دیے یاد رکھنا اللہ دیا بندیا جیڑی شہد کا گم مولا حسینسین اپنی لوڑی سرکار وہ میں پوچھنا وا گمے حسین منا والے جی کوئی سینا کٹ دے میں انہوں بھی پوچھنا وا جی کوئی کنڈ پارد میں انہوں بھی پوچھنا وا جی کوئی جناب جی برل بھی ہے تو میں انچنا واقع جڑی شہر کا غم سی تمہیں اس چیز دے کدی غم لگا نہ میرے گھر دین لیا نہ میری تھی تر دین رہا نہ میرے کنبے ترن رہا ہے نہ میرے کاروبار تو دین رہا نہ میری تعلیم تو دین لیا نہ میری تعلیم تو دین لیا نہ میرے جگ دم کیا مولا حسین ڈرامے دے دے کر سکنے مینو قسم استعمال شریک دی جس نے قدرا قدرت بندر فکیر کی جانے غم حسین وہ نہیں ہوئے گا جنو دین مستفا دا غم تے درد ہوے گا کے دو چار دن باہر نکل کے یہودیت کی پلیتی چھار مارن والے کیا حسین کا غم دو منٹ کے لیے ہے اور کفر کا تسلط ساری زندگی کے لیے ہے ایمان دس یار سانوں کدی ہزور دین دا غم لگا کدی دکھ لگا جی اصل کی کیوں کد جا کے رویا کدی اترو بگائے نہیں دے دین آست بلکہ جہا تین چلیو نا دین کا درد چلو تل پہ جس نئے گل دین رکھے مولوی اپنے کول مولوی اپنے کول رکھے تو پھر حسین کبھی صرف مولوی سے تعلق ہے گل نہیں سمجھ لگی اتے میں حیرت آجیب گلیں ویكی جے کوئی چکڑے چکرے بیٹھیاں نہیں غم حسین کا لگائے جے کوئی فلموں کے کنجا رہے گم حسین کا لگائے ہے وہ بھی دس دن دے پھر دے میں پوچھا حیران ہو گیا میں میںیکب جڑے ساری دیہی بلو پرنٹ غم حسین دریا ہے ایک دن جناب پکا گے کے سبیل پانی بھی لا کے کمے حسین پیا داخ کر چلیا تین گم حسین کا ہوں زندگی بھی مولا حسین کی غیرت والی ہوں ایک ای? ایسا گم حسین دار دا ویسے گل کر لگا لتیفے کے تور دے یزید پاکستان آ جا تے ڈرامہ بازی سیکھ جا سڈے کول کہ انہیں حیران لے لیا سی پاکستانیوں مینو بھی پچھا چڑھ گیا جی تے گورا سان دستے گورا ہوئے بے وقوفا تسین مار لے نا آو سارا کچھ آو تے تو بے وقوفا دس دن سوگ کیوں نہیں منانا باہر جو مرنی کل لہسا نہیں ماری کھڑے ایمان نار دس دین است حسین دین پناہ ہست حسین حسین دین, دین ہے دین حسین ہے جو دین کا دشمن ہے حسین کا جو دین کا دوست ہے وہ حسین کا بھی دوست ہے جہاں دین ہے مستفی تعلق نہیں اس کا دین سے بھی رشتہ نہیں جس کا دین سے نہیں حسین سے نہیں جس کا حسین سے نہیں اس کا دین سے نہیں جے کوئی چکڑے چکرے بٹھیا نہیں تو غم حسین کا لگا ہے جی کوئی فلموں دیکھا ہے غم حسین کا لگا ہے وہ بھی دس دن دے پھر دے میں پوچھا حیران ہو گیا میں جناب جلدی ساری دیہی بلو پرنٹ ویکھن انہوں نے بھی رم حسین دیا ہے کنا ایک درب پکا کے سبیل پانی کی لا کے غم حسین پیا داخ کر دکھا چلیا تین گم حسین کا ہوں تیری زندگی بھی مولا حسین دی والی ہوں کیسا گم حسین دار دا ویسے گل کر لگا لطیفے دور پہ یزید پاکستان آ جا ڈرامہ بازی سکھ جانا سارے کول کہ انہیں حیران رہنا سی پاکستانیوں میں مینو بھی پچھا چڑھ گیا جی وہ تے گورا سن دستے کہ وہ راہ بے وقوفا تس مار لے نا آو سارا کچھ آو تے وقوفا دس دن سور کیوں نہیں منانا باہر جو مرنی کل لسا نہیں بھائی کھڑے ایمان ایماندار دس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 اور دین دی حسین کا رشتہ تو ایڈا گوڑا سی ایڈا کریبی کا رشتہ سی مگر دینے مستفا سرکار کا دشمن بن کے تے دس دن اصل صرف رکھے صرف دس دن یہ دسان دن کے اندر گم چل جاتا ہے تو گم بھی کہڑا چل رہا کدی الٹا کر سا کرا کرد دس دن یزید غم گم کر دم آخری وا یزید آسا تیرے نال ہے تیرے دے نال بنے کھڑے ہے میں گھر کر لگا گاؤ کرنا وہ یزید کلمہ تے پڑھدار سی کلمہ کلما سی جڑا کلمی پڑھ والے نہ لگ جاوے تے یزید پلیت بن جائے یزیدی بن جاوے تے جڑا کافر نہ لگ جائے ہال پاک خلوتا ہے یہ ہال ہو سکا ہے یہ گل کر لگا ہوں تین یزید عیب دسنا کہ عیب جرم کہڑے سن اس بائیمان چنا جرمان کی وجہ نار جزید پلیت کے ان گسا مولا حسین چڑھیا قربان جانا میرے کملی والے سرکار نے فرمایا نل کتاب سلطان سیف تے بادشاہ وکرے ہو جان گے قرآن دارا ہو جاوے گا بادشاہ درست صحابہ نے ارج کی یار سمانسنا جب یہ دن آ جانا سا کی کریے حضور نے فرمایا تسا انج کرے جی جی عیسا سلام کے متیا کیا سول لائی سر کی سی حضور نے فرما لو شیرو کے خشبا نے اپنے دی منا چ میرے محروب نے فرمایا اللہ کی فرما برداری موت آ جائے اس زندگی میں رو ہے جیری زندگی بےدینی والی ہو جڑی زندگی بے دینی والی, والی ہوگی نا حضور نے فرمایا مر جایا جی قربان ہو جایا جی مگر خدا دے دا دامن نہ چھڈیا جی گل کرا سمجھنا تو یزید جدو چھڑے نا اولادی نے ملو قہم لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں یزید نے ایک جرم کیتا شراب نوشی کا دا شراب نوشی تے شراب پیونا میرے کملی والے کی شریعت اسی طرح موتر میونا پیشاب نہیں جس طرح پینے پیشاب تے شراب دونیں مولا حسین سرکار میں ایک لطیفے کے طور تے گل کرنا جہے بولی شراب دی چوس کی چوسکی لا میں فقیر مشورہ دینا کسی پیشاب دی بھی لا لی کرو بھائی ہوئی دشا کا حضور بھی شریعت دے اندر جی پیشاب تے جیڑے شراب جی کد نہیں لگتا تو ادھر لے لے مرڈیو لا لیا کرو دون کھاتے नरे गल शराब की बोतल देते तो पैसे लगते हैं तो यह तो है ही मुफ्त का खर्चा एंगे ना हेंग लगे ना फटकड़ी देरी गल नहीं समझ हम शराब पीना से कौन हुसैन पाक वेख्या शराबी त आपू नहीं संभाल सकता हजूर द उम्मत कितों संभालेगा दस शराबी डराइवर हो गी चला सकता वजी شرابی ڈرائیور ہوئے گی چلان بھی جرمانہ اچھا ستر سواریاں بیٹھی ہو گی بچ جی شرابی ڈرائیور نا چودہ کروڑ بیٹھی ہو تو مڑ نہیں بجتی مڑ توڑ اپڑ جاندی توڑ اپڑ جیڑ اپنی سین پاک میں شرابی کو تسلیم और हम कर ले तो हुसैन ही बनते है तंगा भी कोट लीए तो हुसैन बनने यजीत दूजा है किसी रंडी बचासी सी अपन नहीं कुबा नहीं सारिया भैन मावान बिठा के नहीं कल्याण रंडी बचासी मौला हुसैन ने वेख्या جڑا بغیرت اپنی غیرت دا خیال نہیں رکھنا ہوں وہ کنی والے سرکار دی دی امت عزت دا خیال کدی نہیں رکھ سکدا میرے مولا حسین دی بصیرت نے فیصلہ کیا رنڈی بال کدی حکمران ہو سکدا نہیں ہے میرے حسین دا فیصلہ ہے قربان جاوا توجہ فرما ہوں میں تع کرنا میرے مولا حسین سرکار سبق پڑھا ہے رنڈی بال بادشاہ ہو سا نہیں نہیںکت محافظ ہو سکتا نہیں غور کرنا جے یزید پلیت رنڈی نچاوے کلیاں بیٹھ کے وہ ہرسین دشمن بن جائے دے دشمن بن جان یارا ایک گستاخی کرن لگا جی ناراض نہ ہوئے تو ہو دیا گاخی ایمان ایماندار دسو ہر گھر دے اندر ٹی وی ہے ٹی وی رنڈی نچتی ویلو پرنٹ نچتی ہے نہیں بڑی صاف ستھرے طریقے نال نچتی ہے تے با جی بیٹھی ہو سارا ٹبر خیش کبیلا میں ہوں میں پوچھنا وا یزید رنڈی نچاوے تے حسین بن جان دشمن حسینا وہ بن جائے دشمن تو بن جائے پلیت انیے حسینی یہ شریعت سڈے پیو دیے اما دیے, دیے، بھائی جی موڑی آیا حسریت کم کرے تے پلیت بن جاوے تو میں کم کریے تے پاک بن جائیے سمجھ حسینی وہی ہوگا جو حضرت داتا گنج بخش جائے گل میں نہیں نکلتی سلطان فرماؤں نے جو دم غافر یا رسول دم کافری سانوں مرسد سبق پڑھایا माया ओ मरन پلیت حسین دشمن بنے ہے مولا حسین نہیں ویکیا میری برادری کاشتے دار بھی لگتا ہے برادری بھی کوئی جمپر مولا حسین سرکار نہیں ویکھیا سارے رشتے توڑ دیتے ہیں ایک رشتہ دینے مستفا جوڑے ہے حسین سبج پڑھا دے قربان جاوا میرے کمال ہجی حسین پاک بسیرت کمال درجے کی ماں جی دداری کمال درجے کی حرسین نے دس دیر کسی کا رشتہ نہیں جڑتا جی جڑ جائے گا وہی حرسین جڑ گاہ یار میں تو حسین آپ پاسے حسین داتے اج جو میں کھاتا جب کھولنا نا رجسٹر رجسٹر کھولنا تو مینو جو زمانے جہان دا پلیت دستا ہے نا وہ حسین والے پاسے کھڑا ہے میں آخیا حسین یہ سلا دتا نہیں پاک خاندان مقدس خون تے تو اقبال فرماؤ فرما رگو میں لہو باقی نہیں ہے رگو میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل و رضو باقی نہیں ہے نماز روزو قربانی و حجی یہ سب باقی باقی نہیں ہے وہاں چلیا حسین رگا خون غیرت مند سی گرم خون سی حسین کون سی مسلمان ہے تری درد لگا فری دے لگے مسلمان تیرے سامنے جو کچھ دین مستفا سرکار نہ ہوتا رہے تک لکھ در کے چودی بن کے بیٹھ رہے ہیں تیری رگ چی حرکت ہی نہیں آتی تینوں غیر اپنا احساس ہی نہیں آتا وہ جس واسطے مولا حسین قربانی دیتی ہے حسین سے ہے میرا او خون نے جہا نوی پاک سرکار دے دین دے دین خلاف ماسا کم ہند آیا ہے جب مولا حسین سکار آخیا گیا ہے نا حسین بچ جا موت کے منہ چل لگا فرمایا مارل ہیات مارل موت علا ہیاتن حیات ما سالمی جرما مولا حسین نے فرمایا وہ تے موت نو اپنے واسطے زندگی سمجھنا موت زندگی سمجھنا ایک تو فرمایا دوسری گل اوڈے جیسے ظالم جیون خود ایک جرم سمجھنا وا میں مجرم بننا تہ کے ہے اتنا غیرت مند خون خونج کیسا غیرت مند خون ہے جا ہر دشمن نو گھر دے اندر بلائی بیٹھا ہے ٹی وی دے کے انتہ چہرے نو نیندر نہیں آتی جنہ چر دشمن دا رخ نہ ویکے جس جی جنہ چر کھیڈ نک جے دشمن کھیدن والے تو کھیڈ کرنا ہے حسین سونا تلوار چلا بلہ ہے حسین تلوار فرد ہے مینو ایک بندہ کہ دعا کرو میں کا کھیل پہ ہوں نے مقابلہ بڑا سخت ہے کشمیر آزاد کرا ہے دعا چار سبق جو پڑھ لیں پتہ تو لگ جانا سی تسا بلا پڑ لینا سی کوئی شہنی سی ودا ہونی کوئی قربانی نہیں جی سی ہونی نیلا بلے تو سناب جی ہر ہرا لانا سی چل بلہ غیرت کے ہاتھ میں آتا ہے غیرت مند کے ہاتھ میں حسین کی طرح تلوار ہوتی ہے ایمان دسو میں گل کرن لگا دشمن کے ماں پہن دی عزت کا لٹےرا ہوئے جا کھیڈے ان آدھے بڑا بکرا تین شرم نہیں آتی کہ ماں بھن بھیت لٹے کڑا کھیڈ عزت لٹتے ہیں تو بلہ کھیدنا تلا کھیڈنا پھر سمجھ لے لگوں میں لہو باقی نہیں میرے اس عمران خان نہیں اس قوم محمود گز نوی ہے اس قوم عمران خان سلطان راہی کجرا کی لڑ نہیں اس قوم مالا حسین دے سچے گلام چاہیے یاد رکھ لو جہاں تیچا لگ کے وکھاویں گا کتے دی موت مر جاویں گا دشمن تین چی لگ ہوں گے آرو باری آو لگیے, آن لگی ہوں پھر آ پاکستان انے, جے, سو, واجا, آہا, سے بھی آنا ہے میں آیا پتروں مالا سو وسان جی جنہ کے سہارے لے لے سو میں انہوں برباد ہاتھوں ترباد کرا سہارا اس دربار نہ لے جس دربار کا سہارا میرے مولا حسین نے لیا خدا بھی قسم کر کے آنا نہیں بچ سکتے گدڑ کی زندگی بال پر ہن ہوں نے آدھے گیر شیر رہی روح کیے پھوکیے اور گدڑ جو ہوے ترمیتی آم ہے پر جو ہرے قابل ہی نہیں اکبال گے مٹی نہیں چاری قسم خدا بھی سوکھا ہے اس قوم جگا سنگ پی جماگ پاٹن والے ہو جاتے ہیں قوم دی کھوتی بورڈ ایمان دیں جتھے جیلک خریدا ہے نا جن مرضی پیٹ لیا ہاں کوئی ٹاواں ٹاواں بندہ ہو جا پھر ہے جنہوں مہاراجا اشارہ کری اٹھ ہے پہ وہی ہے جی اگ گیرت والی تھوڑی جی موجود ہے دعا کر اللہ سانت والی اگ چمان اپنی تاریخ نہیں پچھانی وہ چلیا انہ لوگ آرزو سی دل دے اندر اللہ دی معرفت آوے اللہ دی محبت آوے دین دا درد آوے اللہ سونے دا خوف آوے سارے دل دیا زو ایک گی آٹھی آئے ایک ٹی وی آوے آس آوے ایک, ایک, ایک, ایک فوٹو والا فون لگا ہوے بس مالی جی سان چاہیے ایک بار فرما ہے وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے نماز رو دو کڑبنی ہو حجی یہ سب باقی ہے باقی نہیں ہے کیوں پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نتن تیرا نمن نے سلوٹ مارنا سیکھا ہوئے بے غیرت نو کی پتہ اسلام کیے بے شک او او نو کی ہے اس ٹھنڈے کی پتہ مولا حسین کی دل چ ایک ہوی زبان تے ایک بے بے شک جدہ سر بھی ایک اگے دکھتا ہو جدہ سلام بھی صرف ایک ند یہو جہ بندہ جہا گرم خون ہے خیرت مند ہے حسین پاک دا کا گلام بھی یہ سوے خدا سونے دا غلام وی اے گلام بھی یہ میرے مستفا کریم سرکار دے دین دے کے اتو لٹیچن والا وی بھی یہ حسین پاک کی شہادت جلسے بچاؤ والا آج ایسا جو ایک رخ دے دکتا ہے اس دس دن محرم دنوں یہ ہمارے اندر نیم تشو داخل ہو چکا ہے اہل سنت و جماعت مولا حسین کا غم بعد میں رکھتے ہیں دین مستفا کا غم پہلے رکھتے ہیں جہے دوسرے ٹولہ نے وہ ہر ویلے دین دے دین نو تے پیروں میں روڑتے ہیں تو اس غم حسین دا کا کرتے اساں اسان جا گا سچا سنی ڈرامے باز نہ ہوئے گا اور دین دا غم پہلو رکھے گا تو پھر دین کی وجہ کے نام مولا حسین دا غم رکھے گا تو رکھے گا بھی کڑی چا پل واستے نہیں وہ بارہ مہینے غم رہنا اے نہ بھی اتوں جاوے تو مل بٹن دبا کے بہر دی فلم چلتی پی ہے غم میں حسین چڑیا چل کے جاوا کیسا گم حسین پاک دا کا آئے ستے آوی فلم دیکھنا تیندر آؤں ورنہ نہیں آتی وی کھلا دے, دے بندے ساڈیا دیا, دیا, دیا بہنا کوئی پکنک منان مری گئی پھر دیاں نے میرے مولا حسین سرکار نے گائے رد درس دس ماں گوڈے چیا ہے اس ماں نے مطالبہ نہیں کیتا آزادی دا کیا بی بی خاتون پاک نے مولا علی آخیا علی منو آزاد کر ایمان لسا جی مطالبہ نبی پاک سرکار کو کیا نبی پاک دیا کڑ والی مطالبہ مثال دگا بگیارا کھٹیا جلوس آخیا دا کھانا خراب ہوے ہو. ظالم لوگ نے بکرین والے تاڑی کھڑے نے کم وال بکریاں آزاد ہونیا ظالم جدوں باہر نکل دیا جنڈا لے کے ساتھ آزاد ہونا چاہیے اندروں گھوڑیاں بکریاں سنن دیا ان آخیا ہے جل تو سارے بارے نہیں پکڑ دے وہ جلوس پٹ مارو ہماری آزادی تم نے چھین لی ہے اندروں بکریاں نے جلوس کد ماریا باروں بگیار نے جلوس کٹا بگیار آخر بکری آزاد ہوے تے بکری بھی آخ میں آزاد ہوا بگیار چون منگ رہا سی پیا اس کمینے نو پتہ سی اے جی والے تڑی رہے گی تے ڈاٹا کہ میں مروڑا گا ہے سرو جاوا اس قوم سمجھ دانی دو ساری قوم ادھر ساری قوم تو جو راکھے درو، بگیار جلوس کر دے لے کٹ بکریا جلوس کٹ اخبار پرے آزادی مولویوں کا کھانا خراب ہو جائے انہوں نے تو ہماری آزادی چھین لی ہے ہوں بکی بگیانے جہاز چی بکری ہو دفتر چی بکری ہو نیڑے جو بیٹھی ہوگی داچا مروڑ دیا کو بکر تو نہیں لگ رہا گل نہیں سمجھیے جیس قوم کا یہ حال ہو کہ مرد بھی کہے آزاد ہوں اور عورتیں بھی کہے ہم آزاد ہوں تو ایسے مادر پیدر آزاد کا حسین سے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا حسین کی والدہ گھر کی چار دیواری میں رہتی تھی یہ وجہ ہے جب ہوں بکریاں مڑ گا چے مروڑے نا تو سویرے اخبار آئے چھپے ہوں ظلم ہو رہا ہے عورتوں پر کے زلم ہو رہا ہے دیکھو نا کوئی اٹھا کر لے جا رہا ہے کوئی فلان کر رہا ہے کوئی فلان کر رہا ہے میں آپ دادی مانگ ہوں سو جو تے کوئی مرحر جو نہ اپنا کھڑا تو اپنی کی تیرے جو میرے نبی پاک سرکار دی ازواج متحرات وانگو گھر کی چار دیواری میں رہتی تو تمہارا بھی یہ حال نہ ہوتا ان ہوں آزادی دے سبق پڑھنے والے امام نالس حسینی نے کہ یزیدی نے میں حجرے شاہ مقیم تقریر کرا کیا کرا میں اسا کی کرنے پایا یزیدی بنے پایا کہ نہیں حضرت صاحب جت بیٹھا ہی سدھا صاحب تے مومن ہوں نے جت جڑے بڑے بڑے مومن بندے ہوں تھے جنہوں پینڈو پینڈو اٹھ کے کہنے لگا مولوی صاحب یوید نال ہی وے بہمان بنے پایا کیا صحیح فیصلہ ایمان والوں مولوی نہیں سی پر ایمان والا ضرور سر آس مولویمانا چنگا نا جڑا مولوی نہ ہو لیکن غیرت کر رکھنا ہوا جا گل کری دین دی غیرت کرتا ہوگی آپ میں سننا بھی ہو سن کے برداشت بھی کرتا ہوا دولا شریف کی قسم ہے اس مول سائ س ہے کئی داڑ نے کئی جھاڑیا نہیں کئی لا بوتے ساڑیا ہوں کئی داڑیاںیاں رکھ نبی پارک سکار سچے دیج کے کئی رکھے بھی چک لوک کے چرا فیرن واسطے تو کئی رکھیا سکھانا تو انہوں آن اگ لا جو یہ بوا ساڑیاں داڑی شریف توی ہے نا جی ہزور سرکار دین واسطے رکھی میں تیرے سامنے تعلیمات حسین دے چند پہلو پیش کے چند پہلو شہادت مولا حسین کے وہ واقعات میں جدوں دا وہ فتوا پڑھیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا میں کوئی بے علم نہیں اللہ دی مہربانی اللہ تعالیٰ نے سمجھتا فرمائی میں وہ فتوا پڑھیا کے مہرے کامر امام غزالی اور وغیرہ علماء کا کہ یہ وغیرہ ہی روایت مختل حسین واحد امام غزالی فرماتے ہیں وائز اور دوسروں پر امام حسین کے وہ واقعات اور روایات بیان کرنا حرام ہے اس سے ایک تو یاد رکھنا پاک اہل بیت بھی بے حربتی ہوتی شاید اسنے نے نوز باللہ آدھے نے چادر پاک بیبیاں دی اڈ گئی اینج ہو گئی بیبیاں فلان ہو گیا چیچی تووئی فرے نے میں آنا میں پوچھنا تے کو فیصلہ کساں کرے کہ جنہ کی پردے کی حفاظت رب اتنا کردا رہا ہے کہ فرشتے بھی بغیر اجازت اس گھر نہیں سنا جی رب نے انہیں کرنا سر فرشتے ڈکن کا کی مقصد سے خدا دی قسم کر کے آنا پتہ نہیں کی کی جھوٹ دنیا بنائی فردی ہے مینو قسم خدا دی قیامت برفا ہو جاندی اگر انہیں تے ہاتھ پی جانا قیامت برفا ہو جاندی اگر فرض کرو مان لیا جائے بل فرض محال اگر مان لیا جائے تو میں پوچھنا وا اگر کسے دی عزت نہ کسے دی عزت ن کوئی اے ہو جا کم ہویا جہم ہوا ہوگلے بیان کرتے ہیں یا لکاؤ دینے. تیری میری عزت کا کوئی حال کر جائے پیرا اس طرح کا کہ ان کی خالی چاداری کھو لے گا سمجھا جائے خالی چاداری اتو کھو لے جا بندہ بازار در مساجد کے اندر بڑے مجمے کے اندر اس کی اس چادر خسن ذکر بار بار کرے گا وہ چنگا لگے گا یا دشمن لگے گا افسوس ہے مولا حسین کی عزت داس دا رہ گیا حسین قبر شریف کے اندر بیٹھ کے آخر ہون گے ظالم کیتا ہے تو دے ہر سال نواں کیتی کھڑے گا غم منانا حرام ہے تو میں ویسے گل کرنا یہ دسو ایک بندہ اے سی کمرے بہ ہے تو دوسرے چک کے اگ چلے کہ غم کنا چاہیے نہیں اے <سؤال> سی والے رونا چاہیے کیوں اے سی کمرے تر گیا کہ رونا چاہیے اگ والوں کے اے سی والس کتنے گئے دے کنجر یزید آدھے تر گیا حسین پاک تے باندھی جیت کے جنت دفردار کن کیا تک آخر بتی کک لیا دسو سچی دساجے اگلے دن بادل چ کوئی توبہ توبہ توبہ میں اللہ اسلام کا باڈر خالی کیوں پہ حسین پاک اسلامیہ دین آ رہے میرا سگویں دیں کہی کہل بیان کرنا شادی سہاگ دی رات تو بی اپنے مرد نوانہ کرے مرد جائے تستا کھیڈتا جائے